أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ وسلی سید محمد املا عل سیدنا محمد اموارک وسلم گزشتہ بیان میں یہ بات چل رہی تھی کہ بچہ غلطی کرے آپ کو تکلیف پہنچائے جتنا مرضی ستائے کسی حال میں بھی بچے کو بد دعا نہ دیں شیطان دھوکہ دیتا ہے ماں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں دل سے بد دعا نہیں دے رہی بس اوپر اوپر سے کہہ رہی ہوں اور اس دھوکے میں کئی مرتبہ مائیں آ جاتی ہیں اور زبان سے برے الفاظ کہہ جاتی ہیں یاد رکھنا یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے اور اس کو بد دعائیں دینا نعمت کی ناقدری ہے اللہ کتنا کریم ہے ہم جیسے ناقدروں کو بھی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے تو اس کی قدر کیجئے اور اس کو دعائیں دیجئے بلکہ یہ تنگ کریں اس کے بدلے میں آپ دعائیں دیں تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تو رحمت کا تقاضا یہی ہے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بچے جتنا بھی ایزا پہنچائیں ماں بالآخر ماں ہے کسی حال میں بھی اپنی زبان سے بد دعا نہ دے بلکہ بچوں کے لیے خوب دعائیں کیا کریں رات کی تنہائیوں میں اپنی نمازوں میں اللہ سے لو لگا کر بیٹھا کریں بی بی مریم کے لیے اس کی ماں نے کتنی دعائیں کیں جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں اس وقت سے دعائیں شروع کیں اور پھر یہ دعائیں کرتی رہیں یہی نہیں کہ جب بچی کی پیدائش ہو گئی تو دعائیں بند کر دیں قرآن مجید میں ہے اس کے بعد بھی وہ دعائیں کرتی تھیں پتقبل انی عیزہ بکا وہ ضروری رہا منشی اے اللہ میں نے اپنی اس بیٹی کو اور اس کی آنے والی تمام ضروریت کو شیطان رجیم کے خلاف آپ کی پناہ میں دیا تو گویا بچی چھوٹی ہے مگر ماں کی محبت دیکھیے فقط اس بچی کے لیے ہی دعا نہیں مانگ رہی اس کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگ رہی ہے اللہ رب العزت کو ماں کی یہ بات اتنی پسند آئی فرمایا فتح قبل ہا ربحا بقبول حسن و امبطا حسنا اللہ رب العزت نے پھر اس بچی کو قبول فرما لیا اور پھر اس کی تربیت ایسے اچھی فرمائی کہ بہت ہی اچھی تربیت تو یہ ماں کی دعا تھی اور مربی تو حقیقت میں اللہ رب العزت ہیں وہ تربیت فرماتے ہیں بندے کی تو ماں کی دعاؤں کو قبولیت حاصل ہے اس لیے دعا کی دیئے تاکہ بچے پر اللہ رب العزت کی خاص نظر ہو جائے جب بچے سو رہے ہوں تو ان پر حصار حفاظت کا ضرور بنا لیا کریں ہمارے مشائق نے ایک حفاظت کا حصار بتایا اور اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ موت کے سوا کوئی مصیبت نہیں آ سکتی میرے پیر و مرشد نے جب اس عاجد کو یہ حصار کی اجازت دی تو فرمانے لگے کہ ہم نے اس حصار کو کئی مرتبہ مرنے والوں کو جو قبر پہ پہنچ چکے تھے ان کے گرد بھی باندھا تو دیکھا کشف کی نظر سے اللہ نے ان کے اس رات کے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا تو یہ بہت ہی مشائق کی طرف سے ایک قیمتی عمل ہے اور اس عاجز کو اس کی اجازت ہے اور آج یہ آجز سب سامعین اور سامعات کو مردوں اور عورتوں کو اجازت دے رہا ہے تاکہ یہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں وہ حصار کیا ہے کہ پہلے دروز شریف پڑھ لیا کریں پھر الحمد شریف پوری صورت پڑھ لیا کریں پھر آیت الکرسی پڑھیں اور چاروں کل پڑھیں آخر پر پھر دروشری پڑھ لیں یعنی اول اور آخر دروشری پڑھنا درمیان میں سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنا اور یہ سب کچھ پڑھ کے اپنے گرد بچوں کے گرد گھر کے گرد جہاں بزنس دکان دفتر وغیرہ ہو ان سب کا تصور کر کے ان کے گرد اپنے تصور میں ایک دائرہ بنا دیں جس جس چیز کے گرد آپ دائرہ بنا دیں گی وہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گی کلام اللہ کی ہم نے بڑی برکتیں دیکھیں اور سینکڑوں واقعات ہیں اللہ رب العزت کی حفاظت کے جن کو بتانے کا اس وقت مناسب وقت بھی نہیں ہے اس لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ حصار جس دن میں اور جس رات میں آپ بچوں کے گرد بنائیں گی آپ کے بچے فتنوں سے آفتوں سے مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے اور جس دن کوئی مصیبت آنی ہوگی آپ دیکھنا آپ اس عمل کو بھول بیٹھیں گی تب کوئی مصیبت آئے گی ورنہ تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے تو اس لیے یہ بچوں کے گرد ایک حصار دن اور رات میں بنا دیا کریں تاکہ شیطان اس پر اثر نہ کوئی ڈال سکے بچوں کو جب کھانا کھلایا کر، پکایا کریں تو کوشش کیا کریں کہ با وزو کھانا پکائیں اگر وضو رکھنے میں مشکل ہو تو کم از کم زبان سے سبحان اللہ پڑھ لیا کریں الحمدللہ پڑھ لیا کریں اللہ اکبر پڑھ لیا کریں لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں یہ ورد ان الفاظ کا تو عورت ہر حالت میں کر سکتی ہے جسم پاک ہو پھر بھی کر سکتی ہے نہیں پاک پھر بھی ان کو پڑھ سکتی ہے فقط قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا باقی اس قسم کے اذکار زبان سے کیے جا سکتے ہیں تو کھانا اگر پکاتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کریں گی سبحان اللہ اس کی برکتیں ہوں گی اور اگر پاکی کے ایام ہیں تو اگر آپ کو کچھ صورتیں یاد ہیں تو ان صورتوں کو پڑھیے تاکہ قرآن پڑھنے کی برکتیں آپ کے کھانے میں آ جائیں یہ صحابیات کا عمل ہے ایک صحابیہ نے تنور پر کھانا لگوا روٹیاں لگوائیں جب پک کے تیار ہو گئیں تو فرمانے لگیں لے بہن میرا تو کھانا بھی تیار ہو گیا اور میرے تین پارے کی تلاوت بھی مکمل ہو گئی معلوم ہوا کہ جتنی دیر میں یہ روٹیاں لگواتی تھیں یہ زبان سے اللہ کا قرآن پڑتی رہتی تھیں تو یہ صحابیات کی سنت ہے آپ بھی اس کو ادا کریں کچھ عرصہ قبل کراچی میں ایک متعلقین میں سے کسی کے ہاں جانا ہوا انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا یہ کھانا گھر میں بنا تو اس کو پکانے کے لیے میری اہلیہ نے اکیس مرتبہ سورہ یاسین شریف مکمل پڑھی خوشی ہوئی کہ آج بھی نیک عورتیں ایسی ہیں جو کھانے بناتی ہیں اور کھانے کے دوران اللہ کا قرآن ان کی زبان پہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہوں تو وہی پڑھ لیجیے سورہ اخلاص تو ہر بندے مسلمان کو یاد ہوتی ہے فقط یہی پڑھتی رہیں گی تو بھی کافی ہے اور اگر سورتیں بھی نہیں پڑھ سکتیں باقی کی حالت نہیں تو چلو ذکر کر لیں سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر یہ کلمات پڑھنے میں بہت آسان ہیں کلمطان خفی فطان علسان ثقیلۃان فلمیزان حبیب طان الرحمن سبحان اللّہ ببحمدی سبحان اللّہ العظیم بخاری شریف کی آخری حدیث یہی ہے کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں لیکن میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں سبحان اللّہ بابِمدہی سبحان اللہ العظیم تو آپ جب اس طرح قرآن پڑھ کر اور ذکر کر کے کھانا پکائیں گی تو یہ کھانا آپ کے میاں کھائیں گے تو ان کے دل میں نیکی کا شوق آئے گا بچے کھائیں گے تو ان کی دل کے اندر نیکی کا شوق آئے گا یہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہی تو ہمارے جسم کا گوشت بنتا ہے اگر حلال مال ہے اور ذکر سے پکا ہوا ہے تو پھر اس کے جو ٹشو بنیں گے یقیناً ان میں اللہ کی محبت سموئی ہوئی ہوگی اور اگر حرام کھائیں گے ناپاکی غفلت کی پکی ہوئی غذا کھائیں گے پاکی ناپاکی کا خیال ہے یا نہیں تو پھر جو بھی غذا کھائیں گے وہ ٹشو جو جسم کے جا کر بنیں گے انسان کو وہ گناہ پر اکسائیں گے جس ماں نے اپنے بچوں کو غذا اچھی دے دی وہ سمجھ لے کہ میں نے بچوں کی آدھی سے زیادہ تربیت پوری کر دی اس کا اتنا اثر ہے بچوں کے نیک بننے میں لہذا ان کو ذکر والا کھانا کھلائیے اور بابزو کھانا کھلائیے تاکہ اللہ رب العزت ان کے اثرات بچوں پر جو ہے وارد فرمائیں جب بچے رات کو سونے لگیں کئی مرتبہ بچے جلدی نہیں سوتے روتے ہیں نیند نہیں آ رہی ہوتی وجہ یہ کہ وہ بیچارے بول بھی نہیں سکتے جسم کی تکلیف بتا بھی نہیں سکتے ماں بیچاری خود اندازہ لگائے تب اسے پتہ چلے کہ فلاں وجہ سے رو رہا ہے ورنہ نہیں اگر اس کی توجہ اس طرف جاتی تو بچہ تو بیچارہ رو ہی سکتا ہے اب ماں خود بخود اس پر غصے ہوتی ہے روتا ہے سو نہیں رہا ایسے وقت میں تحمل سے کام لیجئے ایک دعا بزرگوں نے بتائی ہے اللہ غارت نجوم جب یہ دعا بچے بچے پر دم کر دیں گی اللہ رب العزت بچے کو سکون کی نیند ادا فرما دیں گے اگر بچی ہے تو لئی لطحا و کے الفاظ یعنی سیغہ استعمال کر لیں جو معنس تانیس کے لیے ہوتا ہے تو اس طرح اس دعا کو پڑھ لینے سے اور دم کر دینے سے بچوں کو نیند جلدی آ جاتی ہے یاد رکھیے کہ بچے کورے کاغذ کی مانے ہوتے ہیں ان پر خوبصورت پھول بوٹے بنانا یا الٹی سی لکیریں لگانا یہ سب ماں کا کام ہوتا ہے اگر ماں نے اچھی پرورش کی تو سب پھول بوٹے بن گئے اور اگر اس کو تربیت کا پتہ ہی نہیں تو پھر اس نے الٹی سیدھی لکیریں لگا دی اور گویا ان بچوں کو بگاڑنے میں اس کی معاون بن گئی پرورش سے مراد یہی نہیں ہوتا کہ بچے کا جسم بڑا کرنا ہوتا ہے بلکہ پرورش سے مراد یہ کہ جس طرح جسم بڑھے ساتھ دل کی صفات بھی بڑھیں دماغی کیل... یعنی کیپیبلٹیز بھی کھل کر سامنے آئیں تو جو اچھی مائیں ہوتی ہیں وہ فقط بچے کے جسم کو بڑا نہیں کرتی اس کے دل کو بھی بڑا کرتی ہیں اس کے دماغ کو بھی بڑا کرتی ہیں اس کی فہم اس کے اندر جو ہے ایسی سوچ ڈال دیتی ہیں کہ چھوٹی عمر میں ہی اس کے دماغی صلاحیتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں یہ دل دماغ کی صلاحیتوں کو کھولنا یہ بھی ماں کی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے کئی مائیں تو اتنی اچھی بچوں کی پرورش کرتی ہیں ان کے بچوں کو دیکھ کے دعائیں دینے کو دل چاہتا ہے ہمارے ایک دوست کسی عالم کے گھر گئے انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو جس کی عمر کوئی آٹھ نو سال تھی ان کی خدمت پر لگا دیا وہی ان کا بڑا بیٹا تھا وہ بچہ سلیقہ مند تھا جب اس مہمان کے سامنے لگاتا کوئی جو ہے برتنوں کے کی آواز نہ آتی اتنے پیار سے وہ برتن رکھتا اور اٹھاتا اتنے سلیقے سے کام کرتا کہ ہمارے وہ دوست بڑے متاثر ہوئے جب وہ نہانے کے لیے جاتے باہر نکلتے تو ان کے جوتے پالش ہیں ان کے کپڑے استری ہیں ہر چیز ان کی موقع بموقع تیار ہوتی وہ حیران ہوتے کہ چھوٹے سے بچے کو خدمت کا ایسا رنگ کس نے سکھایا چنانچہ ان کا جی چاہا کہ میں بچے سے بات کروں لیکن بچہ ان کے پاس آتا جو ضرورت کی چیز ہو وہ رکھتا اور فوراً واپس چلا جاتا فالتو کچھ دیر بھی ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا انہوں نے سوچا اب اگر یہ آیا تو میں اس سے بات چھیڑوں گا ذرا پوچھوں گا کہ ماں باپ نے اس کی تربیت کیسے کی وہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ اگلی مرتبہ میرے پاس آیا اور اپنا کام کر کے جانے لگا تو میں نے اسے روکتے ہوئے کہا بچہ تم سب سے بڑے ہو مقصد میرا پوچھنے کا یہ تھا کہ اولاد میں یہی پہلا بیٹا تھا تو میں نے ان سے یہ پوچھا بچہ تم سب سے بڑے ہو تو جیسے ہی میں نے پوچھا وہ بچہ اتنا پیارا تھا مدب تھا میری بات سن کر وہ تھوڑا شرماس آ گیا پیچھے ہٹا اور مجھے کہتا ہے انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے وہ کہنے لگے مجھے شرم کی وجہ سے رونا آ کہ میں عمر میں اتنا بڑا ہوں اور میں اس نظرے تک نہ پہنچ سکا اور اس بچے کی سوچ کتنی اچھی ہے اس نے پوائنٹ پک اپ کر لیا میرا فکرا تھا تم سب سے بڑے ہو بچہ جواب دیتا ہے انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے تو جب مائیں بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہیں تو پھر بچوں کے جسم فقط نشو و نما نہیں پاتے ان کے دل اور دماغ کی صلاحیتیں بھی کھلتی ہیں ماں ان کے لیے مرشد کا کام کر رہی ہوتی ہے یہ بچے ماں مادر ساد ولی بن جاتے ہیں ماں کے گود سے ہی ولی ثابت ہوتے ہیں اسی لیے ماں کی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے بچے کو فطری طور پر نقال بنایا ہے وہ جو اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتا ہے وہی وہ بات خود کرتا ہے بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نقل کیا کرتے ہیں اس لیے ماں باپ کو چاہیے وہ فقط کریٹک نہ بنے نقاد نہ بنے تنقیدیں ہی نہ کریں روک ٹوک ہی نہ کرتے رہیں بلکہ بچوں کے سامنے ماڈل بن کے بھی رہیں بچوں کو ماڈل دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت تنقید کرنے والوں کے ترقید تو دنیا کا ہر بندہ کر لیتا ہے لیکن ماڈل تو کوئی بھی ہو کوئی بھی بن کے رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے وہ بچوں کے سامنے ایک ماڈل کی حیثیت سے زندگی گزاریں پھر دیکھیں بچے خود بخود ماں باپ کے ہر کام کو کاپی کریں گے بچی وہی کرے گی جو ماں کو کرتے دیکھتی ہے بچہ وہ کرے گا جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے ہمارے ایک دوست کی بیٹی تھی ایک مرتبہ وہ کھانا بیٹھی کھا رہی تھی چنانچہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے پانی پیا ذرا بڑے گھونٹ لے لیے تو چوکنگ ہونے لگ گئی اب جب چوکنگ ہوئی تو سانس بند ہونے لگا اس کی ماں نے اس کی کمر کے اوپر ہلکے سے ایک دو جو ہے وہ ہاتھ لگائے اور کہنے لگی بیٹی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یعنی تم آہستہ آہستہ پانی پیو تو جب ماں نے یہ الفاظ کہے تو بچی کی بہرحال چوکنگ ٹھیک ہو گئی اب وہ ماں بات بھی بھول گئی بہت عرصے کی بات ہے کئی سالوں کی ایک مرتبہ وہ ماں خود پانی پی رہی تھی کہنے لگی کہ میں نے پانی جو پیا تو میری چوکنگ ہونے لگی سانس بند ہونے لگا قدرتاں وہی میری چھوٹی سی بیٹی میرے پاس تھی اس, اس بیٹی نے میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھا کہتی ہے ممی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اب جو ماں نے بیٹی کو کہا تھا الفاظ بیٹی نے ماں کو کہے تو بچے تو ماں باپ کی کاپی کیا کرتے ہیں ہمارے ایک دوست، ایک بڑے پاور کے اوپر انجینئر تھے چیف انجینئر تھے ان کی ایک عادت تھی کہ جب بھی ان کو باہر سے فون آتا جواب میں کہتے چیف انجینئر اسپیکنگ یعنی ان کو اکثر کاروپ یعنی دفتر کے فون آتے تھے اس لیے وہ انٹروڈکشن کروا دیتے تھے چیف انجینئر منگلہ سپیکنگ وہ خود یہ واقعہ سنانے لگے دوستوں میں کہ ایک مرتبہ میں نہا کے خانے سے باہر نکلا میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی فون کی گھنٹی بج رہی ہے میرا سا تین چار سال کا بیٹا بھاگا ہوا اس فون کی طرف گیا اور اس نے جا کے کریڈل اٹھا کے اپنے کان منہ سے لگایا اور لگاتے ہی کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلا سپیکنگ اب اس چھوٹے بچے کو کچھ نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے لیکن اس نے تو اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا اس لیے وہ وہی الفاظ کہہ رہا ہے جو اس کے باپ نے کہے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ بچہ نقال ہوتا ہے ماں باپ کو کاپی کرتا ہے ماں باپ چاہتے ہیں ہم تو اپنی زندگی میں جو مرضی کریں فقط بچے نیک بن جائیں یہ کام ایسے ہرگز نہیں دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے ماں باپ ماڈل بنیں گے تو بچے ان کے راستے کو اپنا لیں گے اور اگر ماں باپ کو تائیاں کریں گے اور فقط نیک تمنائیں رکھیں گے کہ بچے نیک بن جائیں تو پھر ایسی بات تو پھر نہیں پوری ہوتی اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو خود بھی عملی نمونہ بننے کی ضرورت ہے بچے کو بچپن سے ہی صفائی رکھنا سکھائیں یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو یہ سمجھائیں کہ اللہ رب العزت پاکیزہ رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں یحب المترین اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں کہیں تو فرمایا نصف الایمان پاکیزگی تو آدھا ایمان ہے تو ان کو جب آپ یوں سمجھائیں گی کہ اس کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں تو پھر بچہ صاف رہنا پسند کرے گا چنانچہ اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے بلکہ اچھے لوگ تو بنائے جاتے ہیں مائیں اپنی گودوں میں لوگوں کو اچھا بنا دیا کرتی ہیں گرمی کے موسم میں بچے کو روزانہ غسل کروائیں کپڑے گندے دیکھیں تو فوراً بدل دیں بستر نہ پاک ہر نہ رہنے دیں فوراً اسے پاک کریں بہرحال بچے کی یہ ڈیوٹی تو دینی پڑتی ہے اور اسی پر ماں کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے لہذا بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بچے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں ایک پیٹ میں ہے دوسرا گود میں ہے تیسرے نے انگلی پکڑی ہوئی ہے چوتھا سہن کے اندر جو ہے وہ شور مچا رہا ہے پانچواں پڑوسی کے بچوں کو ایزا دے رہا ہے اب عورت کو سمجھ نہیں آتی گائے کی در کی چوٹ بچائے کی در کی چوٹ یہ ماں بےچاری کس پر توجہ دے اور کس پر توجہ نہ دے اس بارے میں بھی سن لیجئے فتح شامی اور فتح آلمگیری میں یہ پتوا لکھا ہے کہ بچوں کی تربیت کی خاطر دو بچوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھنے کے لیے عورت کو دوا کھانے کی اجازت ہے اتنا وقفہ ہو کہ جس میں بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے ان بنیاد اعمال کا بن دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے اگر دل میں یہ نیت ہے ہم غریب ہیں آنے والے بچے کو سپورٹ کیسے کریں گے کیسے ان کو پالیں گے تو یہ کفر کی بات ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم ولا اولادکم من خشیت املاک یہ جو من خشیت املاک کے الفاظ ہیں یہ شرط لگا دی گئی اگر یہ یہ ذہن میں ہے یہ کھائیں گے کہاں سے، بچیاں زیادہ ہوں گئی تو ہم ان کے جہیز کہاں سے بنائیں گے اگر رزق کا ڈر ہے تو اس ڈر سے اگر کوئی ایسی بات کی تو یہ کپر ہے منع ہے حرام ہے لیکن اگر نیت کوئی میڈیکل ریزن ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا صحت اجازت نہیں دیتی یہ تربیت کا معاملہ ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ میرے بچے تربیت پائیں بجائے اس کے کہ یہ بڑے ہوں اور دنیا میں گناہگار لوگوں کا اضافہ زیادہ ہو جائے میں بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہوں لہذا تربیت کی نیت سے اگر کچھ وقفہ رکھنے کے لیے کوئی دوا کھانی چاہے تو خطاو شامی اور عالمگیری میں علماء نے اس کے بارے میں اجازت لکھی ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ بچوں کو ادب کے ساتھ بولنا سکھائیں. بعض بچے تو اور تم کہہ کے بات کرتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ بیٹا, آپ کہنے سے محبت بڑھتی ہے لہذا چھوٹوں کو, بھی آپ کہو, بڑوں کو بھی آپ کہو ہاں بچہ کہہ دیتا ہے اس کو سمجھائیں کہ جی ہاں کہنے میں زیادہ محبت ہے اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں بچہ گود میں سیکھتا ہے اور پھر وہ اسے یاد رہتی ہیں یاد رکھنا بچپن کی باتیں انسان کو بچپن میں بھی نہیں بھولا کرتی ساری زندگی یاد رہتی ہیں اس لیے بچوں کی تربیت اچھی کریں یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو گھاس جنگلوں میں پیدا ہو وہ, وہ باغ کے گھاس کی طرح نہیں ہو سکتی کہ جنگلوں کے گھاس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ترتیب نہیں ہوتی اور باغ کے گھاس کے اندر تو خوبصورتی اور جمال ہوتا ہے اسی طرح ان پڑھ ماں کے بچے جو پلے ہوئے ہو وہ جنگلوں کے گھاس کی مانے دیں اور جو پڑھی لکھی نیک ماں کے پلے ہوئے بچے ہوں وہ باغ کے گھاس کی مانے دیں تو ماں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت پر زیادہ توجہ دے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو بے جا ظالمانہ دھمکی نہ دیں کئی عورتیں بچوں کو دھمکاتی ہیں گھر سے نکال دوں گی میں ابھی بھوت کو بلا لوں گی میں فلاں پلا کو بلا لوں گی اس قسم کے ڈر بچے کو نہ بتائے اس لیے کہ بلاتی تو کبھی ہیں نہیں نکالتی تو گھر سے ہیں نہیں تو بچے ابتدا میں متاثر ہوتے ہیں بعد میں اپنی امی کو جھوٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ تو اس کو کو ڈرا رہی ہیں اور وہ دلی دل میں آپ کو جھوٹا سمجھ رہا ہے جب ایک بات میں آپ کو جھوٹا سمجھا تو ہر بات میں آپ کی شک میں پڑ جائے گا امی تو جھوٹ بھی بولتی ہیں تو گویا آپ نے بچے کو جھوٹ بولنے میں مدد دی اسی طرح بچے سے کوئی جھوٹا وعدہ نہ کرے ایسا وعدہ کریں جس کو آپ پورا کر سکیں اگر کر نہیں سکتی تو کبھی جھوٹا وعدہ نہ کریں بچہ جھوٹ بولنے کا آدمی بن جائے گا اور اس کا گناہ آپ کو ہوگا اس لیے بچے کو اگر ڈرانا بھی ہو تو اللہ سے ڈرائے کہ بیٹا اللہ ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں بس ایک اللہ کا خوف اس کے دل میں بٹھائیے کسی اور کا خوف بٹھانے کی کیا ضرورت ہے یہ اللہ کا خوف ایسی نعمت ہے دل میں بیٹھ گیا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے شریعت کی جو بات بھی ہے بچہ اس پر عمل کرتا چلا جائے گا عربوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر بچے کو کسی چیز سے ڈرایا نہ جائے جیسے عورتیں بلی کتے سے ڈراتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر بہادر بنتا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اپنے بچے کو یہ بھی دھمکی کبھی نہ دینا کہ اچھا تم ذرا صبر کرو تمہارے ابو آئیں گے میں تمہیں ٹھیک کرواؤں گی یاد رکھنا یہ فکرا بہت زہریلا فکرا ہے بچے کو ماں اگر کہہ دے گی تم صبر کرو تمہارے ابو آئیں گے تمہیں ٹھیک کروائیں گی تو جب اس نے یہ کہہ دیا اپنی زبان سے تسلیم کر لیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں بس تمہارا باپ ہی تمہیں آ کے ٹھیک کرے گا اس فکرے کو سننے کے بعد پھر بچہ ماں کو اللہ میاں کی گائے سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے فرمائے روتی ہیں بچے تو ہماری سنتے نہیں نہیں تربیت کا معاملہ ہے آپ اللہ میاں کی گائے نہ بنیئے بلکہ شیرنی کی طرح بن کے رہیے بچے کو دھمکانا ہے تو خود دھمکائیں اگر کہیں تھپڑ بھی لگانا نہ گزیر ہے تو باپ سے لگوانے کی بجے خود لگائیں بچے کو ڈر ہو میری امی میری تربیت کرنے والی ہے تو اس لیے اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ماں نے خود ہی کرنا ہے اگر زبان سے کہہ دیا تمہارے ابو آئیں گے تو ٹھیک کروائیں گے بچے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ابو ہیں تو دب کے رہنا ہے ابو گئے تو جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر اب جو چاہے گھر اس لیے وہ گھر میں طوفانِ بدتمیزی مچاتے ہیں مائیں کہتی ہیں ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا حقیقت میں انہوں نے اپنا ڈر بچے کے ذہن سے خود نکالا ہوتا ہے اس لیے ان تربیت کی باتوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے بعض اوقات بچہ کسی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے اور پھر باز نہیں آتا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی نہ وجہ ہوتی ہے روتے ہوئے بچے کو مسکرانے پہ آمادہ کر لینا یہ ماں کا بڑا فن ہوتا ہے اس راز کو ماں سمجھتی ہے اس رمز کو ماں ہی سمجھتی ہے اس موقع پہ میں کون سی بات کروں کہ یہ بچہ روتا ہوا ابھی ہنسنے لگ جائے گا ہم نے بچوں کو دیکھا ایک سیکنڈ میں ان کی آنکھوں میں سے ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے بچے کو کس طرح مسکرانا مس بچے کو کس طرح ہنسانا ہے روتے ہوئے بچے کو کس طرح مسکرانا ہے آپ اس بات کو اچھی طرح کریں یہ بچہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے مسکراتا ہے تو اس لیے جب آپ کو پتا چل جائے گا تو آپ ایسی بات کر دیں گی روتا ہوا بچہ ہنستے ہوئے آپ کو ملنا شروع کر دے گا جب بچہ نارمل ہو جائے تو ہمیشہ ڈسکس کیا کریں کہ بیٹے تم جب اتنا رو رہے تھے آخر اس کی وجہ کیا تھی بچے کی میموری اتنی شارٹ ہوتی ہے کہ وہ خود ہی آپ کو سب کچھ بتا دے گا یہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں بتاؤں گا تو میری امی کو بات کا پتا چل جائے گا وہ آپ کو خود بتا امی میں تو اس وجہ سے بار بار رو رہا تھا اور چپ بھی نہیں ہو رہا تھا تو جب وجہ کا پتہ چل جائے تو آئندہ اس کا خیال رکھیں عورتیں بچوں سے ایسی باتیں ڈسکس نہیں کرتی ان سے اندر کی راز نہیں اندر کی بات کا ان کو پتہ نہیں چلتا اس لیے پھر نیکسٹ ٹائم بچے کو ہینڈل نہیں کر پاتیں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے اگر آپ کا بچہ کوئی گناہ کر رہا ہے کوئی چوری کر رہا ہے یا کوئی اور بات کر رہا ہے اور آپ این اس موقع کے اوپر پہنچ گئی تو بچے کو رنگے ہاتھوں کبھی نہ پکڑے دیکھی اندیکھی کر دیں یوں بن جائیں جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں بچہ خاموش ہو جائے گا دب جائے گا لیکن وہ جو ہے انسلٹ نہیں محسوس کرے گا کہ مجھے تو پکڑ لیا گیا اس طرح اس کے ذہن سے حیا ختم ہو جائے گی وہ کہے گا امی نے تو دیکھ ہی لیا تو اس حیا کو باقی رہنے دیں پھر پیار پیار سے بات کر کے اس کو سمجھائیں اس گناہ کے بارے میں تو بچہ خود معافی مانگ لے گا کمٹمنٹ کرے گا امی میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا بچے کو نہ تو آپ اپنا غلام بنائیں اور نہ ہی بچے کو سیٹھ بنائیں کئی مائیں بچوں کو اتنا مٹا دیتی ہیں کہ بچوں کی اپنی شخصیت ہی نہیں ابھرتی اور کئی ان کو شروع سے ہی سیٹھ اور بادشاہ بنا دیتی ہیں کہ بچوں کی پھر قدم زمین پہ نہیں لگتے وہ ہواؤں میں ہی اڑتے رہتے ہیں بچے کو جو ہے اس طرح جو ہے ایکسٹریمس کے اوپر لے جا کر بگاڑنے کی کوشش نہ کریں یاد رکھیں بچہ تو لکوڈ میٹل کی طرح ہوتا ہے اس کو جس بھی سانچے کے اندر آپ ڈال دیں گی یہ بچہ اسی سانچے کی شکل اختیار کر لے گا تو بچوں کو ابتدا میں سمجھانا اور بچوں کو اچھا انسان بنانا یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو نقطے کی بات بتا دیں جو تجربے کے بعد پائی اور جس کا بہت زیادہ فائدہ دیکھا آپ اس کو آزما کے دیکھیے آپ اس کا فائدہ خود محسوس کریں گی جب بچے مدرسے ہو جائیں چھوٹے ہو یا بڑے جب بھی وہ واپس آئیں اور کمرے اور جو دروازے سے آئیں یہ بڑا پریش مومنٹ ہوتا ہے بڑا خاص لمحہ ہوتا ہے ماں کے لیے کبھی بچوں کو ان اٹینڈڈ گھر میں داخل نہ ہونے دیں بلکہ جب بھی بچے آئیں ان کو تلقین کریں بیٹا جب بھی گھر میں آنا ہے میں جہاں بھی ہوں آپ نے آ کے مجھے سلام کرنا ہے اس سلام کی خوب تاکید کریں آپ کسی کمرے میں بیٹھی ہیں کہیں کچن میں ہیں جہاں بھی ہیں بچہ جیسے ہی گھر میں آئے ہمیشہ ماں کے پاس آئے اور آ کر اپنی امی کو سلام کرے جب بچہ سلام نہیں کرتا سلام کی عادت دلوائیں کہلوائیں اگر بھول گیا بچے کو باہر بھیجیں کہ بیٹا دروازے سے باہر جاؤ پھر گھر میں داخل ہو کے آؤ اور اپنی امی کو سلام کرو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے تمہیں اجر ملے گا تو بچہ جب بار بار سلام کرے گا اس کے اندر یہ سنت زندہ ہو جائے گی جب بچہ سکول سے آ کے آپ کو سلام کرے آپ ہمیشہ اس کا جواب دیں اور جواب دینے کے بعد اس سے ضرور پوچھیں بیٹے آپ نے سکول میں کیسے وقت گزارا تین چار منٹ اس بچے کو اس موقع پر دے دیں اور کوک کو لے چھوٹے سے ایک تو یہ پوچھے بیٹا سکول میں آج کیسے گزری بچہ آپ کو تھوڑی سی دیر میں سب بتا دے گا استاد نے یہ کہا جو بھی امپورٹینٹ باتیں ہوں گی سیلینٹ فیچر ہوں گے گھر اس کلاس کے وہ بتا دے گا مجھے آج انعام ملا مجھے آج مار پڑی استاد نے یہ کہا میرے دوست نے یہ کہا جب اس نے جو باتیں بتا دی جو اچھی باتیں ہیں بچے کو شاباش دیں جو بری باتیں سمجھیں بچے کو وہیں تنقید کر دیں بیٹا آپ کے دوست نے آپ کو اچھی بات نہیں بتائی یہ ایسے نہیں ایسے ہے تو گویا اس نے آٹھ گھنٹے کے اندر جو کچھ سیکھا اس میں جو اچھی بات تھی آپ نے اس کو اس کے دل میں پکا کر دیا اور جو غلط باتیں تھیں آپ نے اس کو فلٹر کر دیا یہ آٹھ منٹ آپ کے آٹھ گھنٹے پر بھاری ہوں گے اگر آپ نے بچے سے کچھ نہیں پوچھا تو جو اس نے سکا اس کلاس میں سنا اچھا سنا یا سنا اچھا یا ایفیکٹ آف دی کلاسز وہ بچے کے اندر پکے ہو جائیں گے اپنے دوستوں سے سنی باتیں وہ اپنے ذہن میں پکی کر لے گا اس لیے یہ چاند منٹ آپ کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں جب بھی کوئی بچہ آئے گھر میں آ کے آپ کو سلام کرے سلام کے بعد ضرور پوچھیں بیٹا بیٹا یہ بات تو اچھی نہیں ہوئی آپ کے دوست نے یہ بات اچھی نہیں کی بیٹا ایسے یوں بات نہیں کرتے چند منٹ لگتے ہیں لیکن اس چند منٹ میں آپ نے بچے کو برے اثرات سے بچا لیا اور نیکی کے اوپر جما دیا جب آپ ایسا کر لیں اس کے بعد پھر آپ اس بچے کو اپنے پاس بلائیں بچہ جب آپ کے قریب آئے اس بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں یہ شفقت کا ہاتھ رکھنا بچے کو اس کی لمس ساری زندگی محسوس ہوگی پھر بچے کے ماتھے کا یا رخسار کا بوسہ لیں کہ بیٹا نے اچھا دن گزارا آپ نے جب یہ ایک عادت بنا لی کہ بچہ آپ کو آ کے سلام کرے گا اور آپ پہلے اس کی جو ہے وہ کار کرد کار گزاری پوچھیں گی پھر اچھی باتوں کو تصدیق کر دیں گی بری باتوں کو فلٹر کر دیں گی پھر اس کو اپنے پاس بلا کر اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھیں گی یہ سایہ ہی تو ہوتا ہے جو بچے کو یقین دلواتا ہے تمہارے سر پہ ماں باپ کی شفقتیں موجود ہیں اس وقت آپ کا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا بچے کے اوپر رحمت کے سائے کی مانند ہوتا ہے करता है। فیل کرتا ہے بچہ है فیل کرتا ہے بچہ دل کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے میرے سر کے اوپر کوئی ہے कोई है شفقت رکھے بچے کے بوسا دے اور بوسا دینے کے بعد آپ نے پہلے سے یا تو کوئی آئس کریم یا مشروب یا کوئی میٹھی چیز جو بچہ پسند کرتا ہے اس کو فری ضرور تیار رکھیں اور پھر اٹھا کر بچے کو دیں لو بیٹا یہ مرغوب چیز بچے کا دل مو لیتی ہیں آپ سمجھ ہی نہیں سکتی بچہ اس وقت آپ سے کتنی محبت کرنے لگ جاتا ہے تو بچے نے آٹھ گھنٹے سکول میں لگائے آپ نے آٹھ منٹ لگا کر اس بچے کی ایسی تربیت کر دی کہ بچے کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ گئی اچھی باتیں باقی وقت تو اس نے آپ کی نظروں میں گزارنا ہے اس لیے آپ کے چند بچے ہوں یا دو بچے ہوں یا ایک بچہ ہو جتنے بچے بھی ہوں جب بھی سب آئیں باری باری سب کو ایسا کریں ان فراد سب کو یہ نہ ہو کہ ایک بچے کو پیار دے اور بیٹی سے کہا کہ کے خود چیز اٹھا کے کھالو. ہرگز نہیں یہ تھوڑی سی ڈیوٹی ہے اسی اپنا فرد ہی اپنے چارٹر آف میں اسے شامل کر لیں کہ یہ ماں کا का ہوتا ہے بچہ کئی گھنٹے باہر گزار کے آیا اب آتے ہی میں نے اس بچے کو اس موقع پہ ایسی محبت دینی ہے کہ بچے کے اندر اچھی عادتیں جم جائیں اور بری عادتیں اس سے دور ہو جائیں اس لیے جب بچے سکول سے آتے ہیں اس وقت کی یہ چند منٹ کی ڈیوٹی جس عورت نے پکی ادا کر دی اس کے بچے ساری زندگی نیک بنیں گے مدب بنیں گے اور ماں کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں گے بچے کبھی نہیں بھول سکتے جب ہم سکول سے آتے تھے امی ہمیں اتنا پیار دیتی تھی جب آپ بوڑھی ہو جائیں گی بچے جوان ہو جائیں گے تو پھر بچے آپ کی خوشی کا خیال رکھیں گے جتنا آپ نے ان کا خیال رکھا لہذا یوں سمجھیے یہ آج میں نے آپ کو ایک تحفہ دے دیا آپ اس پر عمل کر لیجیے اور پھر اس کے اثرات بچوں میں خود دیکھیں گی تو آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی رب کریم بچوں کی اچھی تربیت فرما دے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لائے یعنی امام حسن لانو تشریف لائے نبی علیہ السلام کے نواسے فاطمت لانا کے بیٹے بڑے بیٹے تشریف لائے بچے تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے آپ کے پاس جب آئے آپ نے ان کو بوسا لیا پیار کیا جب آپ نے پیار کیا تو اس وقت ایک صحابی بیٹھے تھے اکرا بن حابس تمیمی بنو تمیم کے یہ آدمی تھے وہ دیکھ کر حیران ہو گئے لگے اے اللہ کے نبی میرے تو دس بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی کو پیار اس طرح نہیں کیا نبی علیہ السلام نے ایک اور مرتبہ ایسا ہوا ایک آرابی نے دیکھا کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں تو بچوں کو ایسے پیار نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کو نکال لیا اور تجھے اس سے محروم کر دیا تو کوئی کیا کرے معلوم ہوا کہ بچوں سے پیار کرنا یہ فطرت انسانی ہے تو بچوں کو پیار دیا کریں۔ سید صدیق علانہ کے پاس ایک مرتبہ ایک ماں آئی اس کے ٹوین تھے دو بیٹے تھے ان کو عائشہ صدیق لانا نے تین کھجورے کھانے کو دیں ماں نے کیا, کیا کہ ایک کھجور ایک بیٹے کو دے دی دوسری کھجور دوسرے بیٹے کو دے دی اور اپنی کھجور کھانے کی بجائے ہاتھ میں پکڑ لی جب دونوں بچوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا لی تو اس کے بعد وہ تیسری کھجور کو دیکھ للچائی نظروں سے دیکھنے لگے ماں نے اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے آدھا ٹکڑا ایک کو دیا آدھا ٹکڑا دوسرے کو دیا بچوں نے اس کو بھی کھا لیا اور خوش ہو گئے شاہشی لانا پڑی حیران ہوئی جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو عائشہ صدیق نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ ماں کی محبت اس نے خود نہیں کھایا اپنا بھی بچوں میں تقسیم کر دیا نبی علیہ نے کہ اللہ نے اس عورت پر جنت کو واجب فرما دیا سبحان اللہ تو ماں جب اس طرح بچوں کو محبت دیتی ہے اس کے بدلے اللہ اس ماں کو جنت عطا فرما دیتے ہیں تو یہ تو جنت کے سودے ہیں اس لیے چاہیے کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھے یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ رحمت نازل فرماتے ہیں جو سختی پر نہیں نازل فرمایا کرتے اس لیے جو بچہ پیار کی مٹھاس دینے سے بات مانتا ہو اس کو مار کی زہر دینے کا کیا فائدہ ہے اس لیے بچے کی تربیت اچھی کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیے ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچپن سے ہی بچے کے دل میں ایمان کو مضبوط کیجئے توحید کا تصور مضبوط کر دیجئے بچے کے دل میں اللہ سے توکل پیدا کر دیجئے یہ ماں کے اختیار میں ہوتا ہے وہ ایسی تربیت کرے کہ بچے کے دل میں ڈر بھی اللہ کا ہو امیدیں ہوں تو اللہ سے ہوں محبت ہو تو اللہ کی ہو توحید اس کے ذہن میں رچ بس جائے اور وہ انسان وہ بچہ وہ اللہ حرب العزت سے والے ہانا پیار کرنے والا بن جائے ہمارے پہلے وقت کی اچھی مائیں ان باتوں کا بڑا خیال رکھتی تھیں انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں بادشاہوں کے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. قطب مینار کے پاس ہی ان کی قبر ہے قطب مینار کے پاس ہی ان کی قبر ہے جہاں یہ لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نام تو تھا قطب الدین لیکن اس کے ساتھ کاکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہندی کا لفظ ہے کاکی ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں تو یہ لفظ ان کے نام کے نام ساتھ کیسے لگا یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی ذرا سمجھ بوجھ والے ہو گئے ماں باپ بیٹھ کر سوچنے لگے ہم بچے کی کیسی اچھی تربیت کریں تاکہ ہمارا بچہ اللہ رب الب سے محبت کرنے والا بن جائے دونوں آپس میں ڈسکس کرتے رہے لیکن وہ تو جو بات ڈسکس کرتے تھے اسے اسی وقت جو ہے عمل میں لے آیا کرتے تھے آج کی عورتوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کی شادی نہیں ہوتی تو بچوں کی تربیت کے بارے میں ان کے پانچ پلان ہوا کرتے ہیں اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کے پانچ بچے ہوتے ہیں اور ایک پلان بھی بچوں کی تربیت کا ان کے پاس نہیں ہوتا ان کا دماغ ایسا معاف ہو چکا ہوتا ہے تو وہ ایسی نہیں تھی وہ تو بچے کی اچھی تربیت کرنے والی تھی لہذا ماں باپ بیٹے ڈسکس کر رہے تھے بیوی کہنے لگی میرے ذہن میں ایک بات ہے میں کل سے اس پر عمل کروں گی اس کی وجہ سے میرا بیٹا اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا خامن نے کہا بہت اچھا چنا سے اگلے دن جب بیٹا مدرسے میں گیا پیچھے ماں نے اس کی روٹی بنا دی اور کلوزٹ کے اندر کہیں پر چھپا دی جب بچہ آیا کہنے کہنے لگا امی مجھے لگی لگی ہے روٹی روٹی دیں تو کہنے لگی بیٹا روٹی ہمیں بھی اللہ دیتے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجیے بیٹے نے پوچھا امی میں کیسے مانگوں فرمایا بیٹے مسلح بچھا دو اور اس کے اوپر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے اللہ سے دعا مانگو چنانچے بچے نے مسلح بچھایا اوپر بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگنے لگا اللہ میں ابھی اسکول سے آیا ہوں تکا ہوا ہوں بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے اللہ مجھے روٹی بھی دے دیجیے پانی بھی دے اے اللہ مجھے جلدی سے دے دیجیے یہ دعا مانگنے کے بعد بیٹے نے پوچھا امی اب میں کیا کروں تو ماں نے کہا بیٹے اللہ نے تیرا رزق بھیج دیا ہوگا تو کمرے کے اندر تلاش کر تجھے مل جائے گا چنانچہ بچہ مسلح اٹھ کے کمرے میں آیا ادھر ادھر دیکھا ماں نے کچھ گائیڈ کیا چنانچہ جب اس نے کلوزٹ کھول کے دیکھا اس میں گرم گرم کھانا پکا ہوا پڑا تھا وہ بڑا خوش ہو گیا اور پھر کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگا امی روز اللہ تعالیٰ دیتی ہیں ماں نے کہا ہاں بیٹا روز اللہ تعالیٰ دیتی ہیں اب یہ روز کی روٹین بن گئی بچہ سکول سے آتا اور آ کر مسلح پہ بیٹھ کے دعا مانگتا ماں نے کھانا تیار رکھا ہوتا بچے کو مل جاتا بچہ کھانا کھا لیتا جب کئی دن گزر گئے ماں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ بچہ اللہ تعالیٰ کے متعلق زیادہ سوال پوچھنے لگا امی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھانا دیتے ہیں امی اللہ تعالیٰ کتنے اچھی ہیں ہر روز کھانا دیتے ہیں امی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت سے محبت خوب بیٹھنے لگ گئی ماں بھی بڑی خوش تھی بچے کی تربیت اچھی ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ کئی مہینے اسی طرح چلتا رہا بالآخر ایک دن ایسا آیا ماں کو کسی تقریب میں رشتہ داروں کے گھر جانا پڑا بےچاری وقت کا خیال نہ رکھ سکی جب اسے یاد آیا تو وقت بچے کے واپس آنے کا ہو چکا تھا اب ماں گھبرائی میرا بیٹا سکول سے واپس آ گیا ہوگا اگر اس کو کھانا نہ ملا میری تو ساری محنت ضائع جائے گی اب آنکھوں میں سے آنسو آ گئے برقع پہنا قدم تیزی سے اٹھا رہی ہے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں اللہ سے فریادیں کرتی جا رہی ہے میرے مولا میں نے ایک چھوٹی سی ترکیب بنائی تھی میرے بیٹے کے دل میں تیری محبت بیٹھ جائے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی میں وقت کا خیال نہ رکھ سکی کھانا پکا کے نہیں رکھائی اللہ میرے بیٹے کا یقین نہ ٹوٹے میری محنت ضائع نہ کر دینا روتی ہوئی ماں بال جب گھر پہنچی کیا دیکھتی ہے بچہ بستر کے اوپر آرام کی نیند سویا ہوا ہے ماں نے غنی سمجھا جلدی سے کچن میں جا کے کھانا بنا دیا اور پھر اسے کمرے میں چھپا دیا پھر اپنے بیٹے کے پاس آئی آ کر اس کے رخسار کا بوسہ لیا بچہ جا گیا ماں نے سینے سے لگا لیا میرے بیٹے تمہیں آئے ہوئے دیر ہو گئی تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی بہت پیاس لگی ہوگی بیٹا اٹھو اللہ سے رزق مانگ لو بیٹا بیٹاس بشاش اٹھ کے بیٹھ گیا امی مجھے بھوک نہیں لگی پیاس نہیں لگی ماں نے پوچھا بیٹا کیا بنا بیٹا کہنے لگا امی جب میں سکون مدرسے سے گھر آیا تھا میں نے مسلح میں نے نے بچھایا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگی اللہ کو ہوں، ہوں، اللہ آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے میں نے یہ دعا مانگ کے امی کمرے میں جا کر دیکھا امی مجھے کمرے میں ایک روٹی پڑی ہوئی ملی میں نے اسے کھا لیا لیکن امی جو مزہ مجھے اس روٹی میں آیا وہ, وہ مزہ مجھے پہلے کبھی بھی نہیں آیا ماں نے پھر بچے کو سینے سے لگایا اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تو نے تعلیم قطب الدین بختار کا نام, جو ہے ان کا نام جو ہے وہ پڑ گیا خاجہ کتب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ لے یہ بچہ بڑے ہو کر اتنا بڑا شیخ بنا کہ وقت کے بڑے بڑے مغل بادشاہ ان کے مرید بنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے بیت ہوئے اور ان سے ہاتھوں پر انہوں نے توبہ طائب ہوئے سبحان اللہ جب بچے کی یوں ماں تربیت کرتی ہے پھر اللہ رب العزت اس بچے کو بھی روشنی کا مینار بنا دیا کرتے ہیں تو آپ بھی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اولیاء والی سفا سکھائیے تاکہ بچے بچپن سے ہی ان سفتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں حدیث پاک میں آتا ہے اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ اللہ کی محبت سکھاؤ نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ اہل بیت کی محبت سکھاؤ قرآن کی محبت سکھاؤ اب ان کی محبت سکھانا یہ تو ماں کے بس میں ہے اس کا طریقہ یہ کہ اللہ کی محبت سے متعلقہ واقعات سنائیں نبی علیہ السلام کی محبت سے متعلقہ واقعات سنائیں قرآن مجید کی محبت سے متعلقہ واقعات سنائیں قصص القرآن کتاب میں اچھے اچھے واقعات ہیں جب کچھ واقعات بچوں کو نہیں ہوتے ہیں تو بچوں کو رات کو سونے سے پہلے قرآن سے متعلقہ واقعات سنائیں تاکہ بچے جب بڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے وہ واقعات پہلے سے ان کے دلوں میں ہوں گے تو بچوں کو اچھی اچھی باتیں سنائیے صحابہ کرام کے احوال سنائیں اولیاء کرام کے احوال سنائیں تاکہ بچوں کے اندر نیکی کا شوق ہو اور بچے نیک بن کر زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ بچوں کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے گرد پیش کو دیکھ کر ان سے سیکھنا ہوتا ہے ایجوکیشن ہوتی ہے بچے کی اس کا لرننگ کرو ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں گی بچہ جب بھی کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تھوڑی دیر ہاتھ میں لیتا ہے کس لیے ہاتھ میں لے کر وہ دیکھتا ہے یہ چیز سخت ہے یا یہ چیز نرم ہے جب ہاتھ لگا کے اس کو پتا چل گیا یہ نرم ہے یا سخت ہے اس کے بعد وہ بچہ اس چیز کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ اس کا ذائقہ چکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس نرم یا سخت کو دیکھ کر اور ذائقے کو دیکھ کر وہ ہر چیز کو جو ہے پہچاننا چاہتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے اللہ نے فطری طور پر بچے کے اندر لرننگ جو ہے وہ پروسیجر رکھ دیا ہے اس لیے بچہ شیشے کی چیز اٹھاتا ہے اور پہلے اس کو ہاتھ لگاتا ہے پھر اسے منہ میں لے جاتا ہے جب منہ میں لے جا کر اس کا ذائقے کا اس کو کو پتہ چل گیا پھر وہ ہر چیز کو زمین پہ پھینک کر دیکھتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی آواز کی بچے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پھینکنے سے یہ چیز ٹوٹ جائے گی اس کا تو لرننگ کرو ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی چیز بچے کی ریچ میں ہوگی بچہ پہلے ہاتھ لگائے گا پھر اسے منہ میں ڈالے گا پھر اسے زمین پہ پھینک کے دیکھے گا اب شیشے کی ٹوٹنے والی چیزوں کو بچانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے بچے نے توڑ دیا تو اس کی پٹائی نہ کریں یہ بچے کا فطری عمل تھا جو بچے نے کیا قصور ماں کا تھا اور مار بچے کو پڑ رہی ہوتی ہے یہ تو شیشے کی چیزیں توڑ دیتا ہے بچے نے تو توڑنی ہے اس کو کیا پتا یہ ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی اس نے تو یہ دیکھا کہ اس کی آواز کیسے آتی ہے چھناکے کی آواز آئی بچہ خوش ہو گیا اس میں سے ایسی آواز آتی ہے اس کا تو ذہن اتنا ہی کام کر رہا ہوتا ہے جب بچے ذرا اور بڑے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو نہیں توڑتے پھر وہ ماں باپ سے سوال پوچھنے شروع کر دیتے ہیں کئی بچے تھوڑے سوال پوچھتے ہیں کئی بچے زیادہ سوال پوچھتے ہیں جو بچے زیادہ سوال پوچھیں اس کا مطلب ہے بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں سوال کا جواب دینے سے مت گھبرایا کریں بچے کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں کئی مرتبہ بچہ سیٹسفائی نہیں ہوتا ماں کے جواب سے کوئی کاؤنٹر کر دیتا ہے ماں دھمکا دیتی ہے کیا ہر وقت تم سوال پوچھتے رہتے ہو چپ کرو خبردار جو بولے اگر آپ نے دھمکا کر چپ کروا دیا بچہ چپ تو ہو جائے گا مگر اس کے ذہن سے سوال تو نہیں نکلے گا وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا رہے گا آپ نے شیطان کو موقع دے دیا وہ اسی سوال کو بہانہ بنائے گا، کہے گا میری امی کو کچھ پتہ نہیں میری امی کو نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے وہ ماں کے خلاف بیٹھ کے گا آپ نے پلائی بچے کے دل پہ اثر ہوا تنہائی میں جا کر وہ ماں کے خلاف شروع کر دے گا اور اگر باپ نے ایسا کیا اور باپوں کی تو عادت ہی ایسے ہوتی ہے ایک آدھ بات کا جواب دیتے ہیں اور اگر ذرا دوسری بات کر کیسے بڑا فلاس پر بنتے ہے چل دفعہ ہو جا کمرے میں اگر ایسی بات کر دی تو اس نے بچے کے دل میں اپنی دشمنی کا بیج بو دیا ماں باپ کو چاہیے ایسے بیج نہ بویا کریں اگر بیج بوئیں گی تو کل ان کو کاٹنے پڑیں گے یہ کانٹے دار درخت ان کے اندر جب پیدا ہوں گے تو کل ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ بھی ایسا ہوگا اس لیے چاہیے کہ بچے جتنا مرضی سوال پوچھیں تحمل مزاجی کے ساتھ بچے کو مختصر جواب بتاتی رہے حتیٰ بچہ مطمئن ہو جائے یہ بچے کا لرننگ کرو ہے فطرت نے اس کے کے اندر ایسی طلب رکھ دی ہوتی ہے ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھتا ہے اس لیے اس کو ایک فطرت کا عمل سمجھتے ہوئے بچے کو باتوں کا آرام سے جواب دیں اور اگر کوئی بات آپ محسوس کریں بچہ مطمئن نہیں ہوا اپنے میاں سے ڈسکس کریں صحیح جواب نہ ملے کسی بڑی عمر کی عورت سے یا مرد سے ڈسکس کریں شیخ سے ڈسکس کریں کسی عالم سے اس کا جواب پوچھوائیں اور جب اس کا صحیح جواب مل جائے پھر اپنے بچے کو بیٹھ کر بتائیں بیٹے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا اس وقت تو میں پورا جواب نہیں دے سکی اس کا اصل میں یہ جواب ہے جب آپ بچے کو مطمئن کر دیں گی تو بچہ سمجھے گا جو میری امی کہتی ہے بس مجھے اس بات کو مان لینا ہے اس طرح بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں ان کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے ماں جو کہتی ہے وہ سوچی سمجھی بات ہوتی ہے اور میرا کام تو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے قدرتی طور پر کند ذہن ہوتے ہیں کند ذہن سے کیا مراد کچھ تو ہوتے ہی ریٹارڈ ذہن کے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ذہنی صلاحیتیں کھلنے میں دیر لگتی ہے شروع میں ان کے اوپر غبوبیت ہوتی ہے وہ غبی سے ہوتے ہیں بچے کو سمجھایا جائے سمجھتے نہیں بس لاؤ بالی تھی عمر کھیلنے کی تھی عمر تو بچہ اگر کند ذہنی کا اظہار کرے تو اس سے گھبرائیں نہیں کوئی بات نہیں تھوڑا بڑے ہو کر بچے کی ذہنی صلاحیتیں کھل سکتی ہیں چنانچہ سائنس کی ایک کتاب میں لکھا کہ آئنسٹائن جو دنیا کا اتنا بڑا سائنس دان بنا جب یہ چھوٹا بچہ تھا مجھے پورے پیسے واپس نہیں کیے اور جب وہ اسے حساب سمجھاتا تو پیسے پورے ہوتے کئی دفعہ ایسا ہوا ایک مرتبہ بس کے کنڈکٹر نے اسے کہہ دیا تو بھی کیا زندگی گزارے گا تجھے تو حساب ہی نہیں آتا بس اس کے دل میں میں یہ بات بیٹھ گئی نے نے حساب حساب پڑھنا ہے چنانچہ اس نے حساب پر محنت کرنی شروع کر دی فیزکس پر محنت کرنی شروع کر دی اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا تصور پیش کیا اور آج سائنس کی دنیا میں لوگ اس کا ایسا احترام کرتے ہیں جیسے دین کی دنیا میں پیغمبروں کا احترام کیا جاتا ہے تو بچے کی ایک مثال اگرچہ کی ہے مگر سوچنے اس کے لیے ہمارے لیے ایک اچھی مثال ہے کہ بچے شروع میں کئی دفعہ کند ذہن ہوتے ہیں مگر یہ یہ مطلب نہیں کہ یہ ساری زندگی کند ذہن رہیں گے اور اگر بچے کو آپ سمجھتی ہیں ریکارڈیڈ ذہن ہے تو شروع سے ہی اس کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کا جو ہے انتظام کر لیں یاد رکھیں اسپیشل ایجوکیشن کے ذریعے بچوں کو اچھی تعلیم دی جا سکتی ہے ہم نے دنیا میں دیکھا لوگ اپنے نابینا بچوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں وہ اخبار پڑھ لیتے ہیں لوگ اپنے نابینا بچوں کو بہت بڑے بڑے عالم اور حافظ اور قاری بنا لیتے ہیں تو اپنے بچوں کی تعلیم ان کو ہر حال میں دیجئے اگر بچہ خدا نہ ہے تو بچے کو اگنور نہ کریں آپ کے اوپر فرض ہے اس بچے کو علم سکھائیں اگر اس کو علم آ گیا تو اب اس کے لیے زندگی کی آسانیاں ہوں گی ہم نے بڑے ہینڈیپ قسم کے لوگوں کو دیکھا بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں ویل چیئر پر بیٹھے ہوتے ہیں مگر ان کے سامنے لاکھوں کروڑوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور بچے تعلیم عالم بن جاتے ہیں تو اس لیے بچہ کیسی بھی صحت کی حالت میں ہو بچے سے نا نہ امید نہیں ہونا چاہیے البتہ محنت ذرا زیادہ کرنی پڑتی ہے مگر تربیت نام اسی کا ہے کہ ماں تربیت اچھی کرے ماں نے بچے کی تربیت اچھی کر دی اس کے بدلے اس کو جنت ملے گی نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا تو اس لیے اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے پورا کیجئے نبی علیہ السلاۃ وسلام بھی بچوں کو سمجھایا کرتے تھے ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ بچوں کو برے دوستوں سے بچانے کا اہتمام کریں یاد رکھنا بچے اپنے دوستوں سے اتنی گندی باتیں سیکھتی ہیں جو باتیں ماں باپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس لیے ماں اور باپ دونوں کو چاہیے بچے کے دوستوں پر نظر رکھیں کلاس روم میں کن کے پاس بیٹھتا ہے اس کا بھی ذرا ٹیچر سے پتہ کرتے رہیں اور ٹیچر کو کہیں کہ بچے پر وہ بھی نظر رکھے بچے کے دوست اگر اچھے ہوں گے تو بچے کی بیڑی کنارے لگ جائے گی کشتی کنارے لگ جائے گی اور اگر دوست برے ہوئے تو بچے کی کشتی کو ڈبو کے رکھیں گے دوست ہی بناتے ہیں دوست بگاڑی انسان تو سوچیں یہ کن لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھتی ہے وہ نمازی ہیں یا نہیں نیک گھروں کی ہیں یا نہیں پردہ کا خیال رکھنے والی ہیں یا نہیں اگر بیٹی آپ کی اچھی ہے لیکن اس نے دوست ایسی لڑکیوں کو بنا لیا کہ جو ہیں، فاجرہ ہیں گبیرا گناہ کی مرتقب ہونے والی ہیں تو کو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو برے دوستوں سے بچائیے اس لیے پہلے وقت میں مشائق اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے تھے کہ کس کو دوست بنانا چاہیے اور کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ پر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے میرے والد امام باقر رحمت اللہ علیہ نے پانچ نصیحتیں کی بیٹا پانچ لوگوں سے دوستی نہ کرنا بلکہ اگر کہیں راستے میں چل رہے ہو تو ان کے ساتھ مل کے بھی نہ چلنا وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں میں نے پوچھا ابو کون کون سے تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک جھوٹے سے دوستی نہ کرنا میں نے پوچھا کیوں فرمایا اس لیے کہ وہ دور کو قریب دکھائے گا اور قریب کو دور دکھائے گا اور تمہیں دھوکے میں رکھے گا میں نے کہا اچھا دوسرا کون سا فرمانے لگے کہ تم کسی بخیل سے دوستی نہ کرنا کنجوس مکھی چوس سے دوستی نہ کرنا مائزر سے دوستی نہ کرنا میں نے پوچھا وہ کیوں فرمانے لگے اس لیے کہ وہ تمہیں اس وقت چھوڑ دے گا جب تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی وہ دھوکہ دے جائے گا تمہارے بخیل ہونے کی وجہ سے تم سے دور ہو جائے گا اس لیے اس سے بھی دوستی نہ کرنا میں نے پوچھا تیسرا کون سا فرمانے لگے فاسق فاجر سے یعنی جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہو اس سے بھی دوستی نہ کرنا میں نے پوچھا کس لیے فرمایا اس لیے کہ وہ ایک روٹی کے بدلے میں تمہیں بیچ ڈالے گا بلکہ ایک روٹی سے کم کے بدلے میں بیچ دے گا میں نے پوچھا ابو ایک روٹی کے بدلے میں بیچنے کی بات سمجھ میں آتی ہے ایک روٹی سے کم میں کیسے بیچے گا فرمایا بیٹے وہ ایک روٹی کی امید پہ تمہارا سودا کر دے گا اور تمہیں بھاؤ کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا تو یعنی فاسق بندے کا کیا اعتبار ہے جو خدا کے ساتھ وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے اور ایک یہ بات فرمائی بے وقوف سے دوستی نہ کرنا میں نے پوچھا کس لیے فرمایا اس لیے کہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا لیکن تجھے نقصان پہنچا دے گا فرماتے ہیں میں نے پوچھا پانچ کون سا؟ فرمایا کہ قطع رحمی رشتے ناتے توڑنے والے بے وفا انسان کے ساتھ دوستی نہ کرنا کہ بے وفا بال آخر بے وفا ہوتا ہے تو پہلے وقت میں ماں باپ اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں کیا کرتے تھے اسی طرح بچوں کو آپ دمکا بے شک لیجئے ڈانٹ لیجئے ایسے اپنے جو ہے چہرہ بنا لیجئے جیسے آپ بڑی غصے ہیں، لیکن بچوں کو مارنے سے گریز کریں، مارنا کوئی حل نہیں ہوتا، بلکہ میری تو یہ تھیوری ہے کہ جو انسان بچے کو مارتا ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں بچے کو سمجھانے میں شکست کھا گیا میں بچے کو سمجھانے میں ناکام ہو گیا گویا مارنا اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ میں بچے کو سمجھانے میں ناکام ہو گیا جب کوئی بچے کو سمجھانے میں ناکام ہو جاتا ہے اب وہ بچے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے ہاتھ اٹھانے سے بچے نہیں سمجھا کرتے اس لیے بچوں کو مارنے کی بجائے سمجھانے اور ڈانٹنے کی حد تک رکھیں ہاں کبھی اگر کوئی اصولی غلطی کر لے اصولی بدتمیزی کر دے کوئی بڑا کبھیرا جو ہے معاملہ کر لے اب اس کے دو لگا دینی بھی اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں تاہم حت سے کوشش کی کیجیے پھر اپنے گھر کے اندر آپ کوشش کریں بچوں کی کتابوں کی لائبریری ضرور بنائیں تاکہ بچوں کو پڑھنے کے لیے کتابیں مل جائیں ہم نے دیکھا بچے لوگ کھیلوں میں لگنے کی بجائے کتابیں پڑھتے ہیں جو بچوں کی ہوں کہانیوں کی ہوں اچھے نتیجے والی ہوں اور بچے ان کو پڑھتے ہیں اور خوش رہتے ہیں بچوں کا نظام الاوقات بنا دیں اگر ذرا بڑے ہو جائیں کہ اس وقت سونا ہے اس وقت نہانا ہے اس وقت کھانا کھانا ہے اس وقت پڑھنا ہے اور اس وقت کھیلنا ہے اس کو زبردستی کھیلنے پہ بھیجیں بچوں کو ہم نے لولا لنگڑا نہیں بنانا ہوتا ہینڈی کیپ نہیں بنانا ہوتا کھیلنے کے وقت بچہ کھیلے پڑھنے کے وقت بچہ پڑھے کھانے کے وقت کھائے اور سونے کے وقت سوئے اس لیے بچے کی اچھی تربیت یہی ہے اچھی صحت بھی ہو اس لیے جب صحت اچھی ہوگی تو پھر دماغ بھی اچھا ہوگا ایک اچھا دماغ ہمیشہ اچھے بدن میں ہوا کرتا ہے تو یہ ماں باپ کی تربیت ہے جس کے اثرات بچوں پر ہوتے ہیں جب بچے اور بڑے ہو جائیں جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں شادی کا وقت ہونے لگے تو اب بچوں کے لیے آپ رشتے ڈھونڈیں ایک نقطے کی بات یاد رکھ لینا کہ بچے کی پسند کا بھی خیال رکھیں مگر مین چیز یہ رکھیں جس کے دل میں کا لفظ یاد رکھنا یہ خوف خدا ایسی چیز ہے اگر بہو کے دل میں ہوگی وہ آپ کے بیٹے کو بھی ساری زندگی خوش رکھے گی آپ کی بھی خدمت کرے گی اگر آپ کے داماد میں خوف خدا ہوگا وہ آپ کی بیٹی کو بھی خوش رکھے گا آپ کے بھی حقوق پورے کرے گا دب دل میں خوف خدا نہیں ہوتا پھر کی جو ہے وہ زندگی شروع ہو جاتی ہے اس لیے آپ جہاں باقی تمام چیزیں دیکھیں ایک نقطے کی بات اس آجز نے آپ کو ارض کر دی وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دیکھیں یہ ضرور دیکھیں اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں خوف خدا اگر ہوگا اضافہ اور وہ خود بخود سب کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا اس خوف خدا کو عربی زبان کے اندر تکوا کہتے ہیں تکوا اتنا اہم ہے پرانے مجید میں چند آئےتوں کے بعد تکوا اختیار کرنے کا حکم دیا خاص طور پر سورہ نساء کو پڑھ کے دیکھ لیجئے ہر چائدوں کے بعد و تخ اللہ و اللہ اللہ یہ بار بار جو وطخ اللہ کہا گیا اللہ تعالی جانتے تھے تکوا کے بغیر میاں بیوی کے معاملات میں توازن نہیں رکھا جا سکتا افراد و تفریح کا خطرہ ہے اس لیے بار بار تکوا تکوا تکوا کی جو ہے وہ تلقین کی گئی تو آپ کو بھی ایک لفظ یاد رکھنا چاہیے جسے خوف خدا کہتے ہیں جب بچوں کے لیے کوئی رشتے ڈھونڈنے ہو جہاں باقی باتیں دیکھیں ایک خاص چیز پر نظر رکھیں کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو اگر خوف خدا ہوا تو پھر وہ آپ کے گھر کا ایک اچھا فرد بن کر رہے گا اگر لڑکی ہے تو اچھی فرد بن کر رہے گی اور آپ کی زندگی میں صبح کی ادانوں کا وقت ہوا ایک گھر میں سے آوازیں آ رہی تھی آپ نے قریب وقت سنی تو ایک بڑھیا اپنی جوان بیٹی سے بات کر رہی تھی کہ بیٹی کیا بکری نے دودھ دے دیا اس نے کہا ہاں می دے دیا پوچھا کہ یہ بکری نے کتنا دودھ دیا گے نہیں لیں گے اس لیے کچھ پانی ڈال دو یہ دودھ پورا نظر آئے گا بیٹی نے کہا می میں تو ہر گز ایسا نہیں کروں گی بڑھیا نے کہا कौन सा میر المنی عمر تجھے کوڑے لگا رہا ہے دیکھ رہا ہے تو پانی ڈال دے بیٹی نے آگے سے جواب دیا امی اگر عمر خطاب نہیں دیکھ رہے تو عمر خطاب کا پرور تو دیکھ رہا ہے میں تو پانی نہیں ڈالوں گی عمر لانوں نے یہ بات سنی گھر آ جب دن کا وقت ہوا آپ نے اس بڑھیا کو بلوایا اور لڑکی کو بلوایا جب آپ نے ان سے بات پوچھی پتہ چلا کہ یہ آپس میں یوں باتیں کر رہی تھی پتا چلا کہ وہ لڑکی ابھی کوا تھی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت نے اس اس سے کہا میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کا رشتہ مانگتا ہوں چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ کر دیا دیکھیے عمر امل خطاب اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی کا رشتہ پسند کرتے ہیں یہ وہ لڑکی تھی جس کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی اور وہ بیٹی تھی جس کے پیٹ سے نانی بنی تو جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کی آنے والی نسلوں سے اولیاء کو پیدا کر دیتے ہیں اس لیے آپ کو چاہیے کہ بچے کی تربیت کے بارے میں اللہ حرب الجب سے بھی دعائیں مانگیں اور ان کی تربیت کے لیے خاص خیال رکھیں نمونہ بن کے دکھائیں وقت کافی ہو چکا لیکن ایک واقعہ آپ کو سنا کر بات مکمل کرتا ہوں وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بچہ سکول میں پڑھتا تھا اور یہ سچا واقعہ ہے اس کو اسلامیات کے ٹیچر نے نظم سکھائی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پر لانے والا لیکن بچہ جب بھی پڑھتا وہ پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بر لانے والے استاد نے کئی مرتبہ کہا کہ شاعر نے والا لکھا ہے مگر وہ اسی طرح پڑھتا استاد نے کہا کہ اچھا اب یہ ٹھیک کر لے گا اس غلطی کو لیکن بچے نے جب اینول فنکشن کے اوپر وہ ناد سنائی تو اس نے پھر والے پڑھا ڈپٹی کمشنر آیا ہوا تھا اس نے اپنے صدارتی خطبے میں والا نہیں والے کہا استاد کو پتہ ہی نہیں شاعر نے کیا لکھا لڑکا کیا پڑھ رہا ہے چنانچہ استاد کی بےزتی ہوئی پورے مجمے کے اندر اس کی صبح کی ہوئی حالانکہ اس نے تو نشاندہی کر دی تھی ابتدائی دن تھے ان کا ایک دن میتھ میٹکس کا ٹیچر نہیں آیا تھا ایک پیریڈ ریسٹ سے پہلے تھا ہاف ٹائم سے پہلے تھا ایک پیریڈ ہاف ٹائم کے بعد تھا چنانچہ ہیڈ ماسٹر نے دیکھا स्टाफ روم میں اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر فارغ ہیں ان کا پیریڈ خالی تھا انہوں نے کو کہا آپ فلاں کلاس میں چلے جائیے آج ان کے ٹیچر نہیں آئے آپ ابھی تو ایڈمیشن کا پہلا ہی دن ہے ان کے پاس کتابیں بھی نہیں آپ ذرا ان سے کوئی پیار محبت کی باتیں کرتے رہیں بچوں کا وقت گزر جائے گا یہ شور نہیں کریں گے چنانچہ اسلامیات کے ٹیچر آ وہ کہنے لگے کہ بھائی میں کچھ باتیں آپ کو سناؤں گا پھر آپ سے چھوٹے چھوٹے کوشچن پوچھوں گا آپ جواب دے دینا ہمارا وقت اچھا گزر جائے گا لڑکے آمادہ ہو گئے پہلے استاد نے کافی باتیں سنائیں جب تھک گئے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کوشچن پوچھنے شروع کر دیے کسی سے کچھ پوچھا کسی سے کچھ پوچھا جب اس لڑکے کی باری آئی استاد نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا نام کیا ہے یہ لڑکا اٹھ کر تو کھڑا ہو گیا نام اس کا احمد تھا یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا استاد نے پوچھا کہ بتاؤ نام کیا ہے پیغمبر علیہ السلام کا یہ پھر چپ رہا استاد نے دل میں سوچا اس نے پہلے بھی مجھے پبلک انسلٹ کروا دی تھی اب پھر پوری کلاس کے اندر میں پوچھ رہا ہوں جواب نہیں دیتا مجھے لگتا ہے یہ لڑکا بڑا سی قسم کا لڑکا ہے چنانچہ استاد نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا قریب آ گیا کہنے لگا تمہیں ہمارے پیغمبر اسلام کا نام آتا ہے لڑکے نے سر ہلایا جی پوچھا کہ پھر بتاتے کیوں نہیں لڑکا چپ ہو گیا استاد نے کہا میں تمہاری پٹائی کروں گا تم نام کیوں نہیں بتاتے لڑکا خاموش ہے ساری کلاس کے لڑکے حیرانے. یہ تو اتنا نیک اور دینی علم رکھنے والا لڑکا ہے یہ کیوں نہیں بتا رہا استاد کو غصہ آیا بار بار پوچھنے پر بھی بچے نے جو بتایا استاد نے اس کے دو چار ڈنڈے لگائے تھپڑ لگائے بچے کو کبھی مار نہیں پڑی تھی پہلے مرتبہ کلاس میں پٹائی ہوئی تو بچہ رونے لگ گیا آنسو آنے لگے, ابھی مار پڑ تھی گھنٹی اچھا میں دکھاؤں گا استاد تو غصے میں یہ کہہ کر چلے گئے بچے بھی اٹھ گئے لیکن تھوڑے بچے ایسے تھے جو اس کے دوست تھے وہ اس کے قریب بیٹھ گئے اور وہ گنزدہ نظر آ رہے تھے اس بچے کو تو کبھی مار نہیں پڑی تھی یہ کلاس میں فسٹ والا بچہ تھا آج مار پڑی بچہ بلک بلک کے رو رہا تھا تھپڑ لگے تھے ڈنڈے لگے تھے آنسو پوچھ رہا تھا مگر کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا کچھ دیر کے بعد یہ احمد اٹھا اور یہ باہر گیا اور اس نے واش بیسن کے اندر جا کے اپنے چہرے کو دھویا ذرا فریش اپ ہو گیا اور آ کر پھر کلاس میں بیٹھ گیا ہاف ٹائم میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ نہ لگائیں جب کلاس واپس آئی ہاف ٹائم کے بعد یہ فریش اپنی جو ہے میز پر بیٹھا اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا ساری کلاس بیٹھ گئی جب دوبارہ پیریڈ لگا ٹیچر آئے اپنا ڈنڈا لہراتے ہوئے انہوں نے کہا احمد کھڑے ہو جاؤ احمد کھڑا ہو گیا انہوں نے پوچھا بتاؤ کہ ہمارے پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے احمد نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاد خوش ہو گئے کہنے لگے کہ تم نے پہلے کیوں نہ بتایا لڑکا پھر خاموش ہے پھر پوچھا کہ بتاؤ پہلے کیوں نہیں بتا رہے تھے لڑکا پھر خاموش ہے اب استاد سمجھ گئے اس کے اندر کوئی راز ہوگا استاد قریب آئے اور قریب آ کے انہوں نے بچے کے سر پب کا تحس رکھا ان کو اپنے سینے سے لگایا رخسار کا بھوسا لیا تم میرے شاگرد ہو میرے بیٹے کی مانے دو میں نے تمہیں کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لکپانے والا پڑھنا تم نے وہاں بھی والے پڑا تھا اور اب بھی تم نے نام نہیں بتایا آخر وجہ کیا ہے جب بچے کو پیار ملا استاد نے پیار سے بوسا لیا بچے نے پھر بلک بلکھ کے رونا شروع کر دیا استاد نے تسلی دی اس کو جو ہے پیار دیا بیٹے رو نہیں بتاؤ وجہ کیا ہے جب بچہ ذرا طبیعت سے بیٹے نبی علیہ السلام کا نام کبھی بھی تم بے ادبی سے نہ لینا اس لیے والا کی بجائے میں نے والے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بھر والے اور استاد نے پوچھا نام کیوں نہ بتایا کہنے لگے میرے ابو مجھے کہا کرتے تھے بیٹا نبی علیہ السلام کا نام کبھی بھی بے بزو نہ لینا میرا اس وقت بزو نہیں تھا آپ کی مار میں نے کھا لی آپ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے میں مار تو کھا لیتا مگر نبی علیہ السلام کا نام بے بزو نہ لیتا اب میں اس ہاف ٹائم کے اندر بزو کر کے آیا ہوں آپ نے پوچھا میں نے اپنے محبوب کا نام بتا دیا ہے سوچ یہ تو صحیح ایک معصوم بچہ اپنے باپ کی بات کی اتنی لاج رکھتا ہے باپ ہو گیا بیٹا دائیں کر رہا ہے ڈنڈے کھا, کھا رہا ہے مگر نبی علیہ السلام کا نام بے وضو لینے پہ آمادہ نہیں ہوتا تو یہ تو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے اچھی تربیت کریں گے تو بچے بچپن سے ولی بن جائیں گے اور اگر اچھی تربیت نہ کریں گے تو بڑے ہو کر دل کا ہر دل کئی پریشانی بن جائیں گے آج کتنے ماں باپ ہے اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے نہ کرنے کی وجہ سے آج تنہائیوں میں چھپ چپ کے روتے ہیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کسی کے سامنے دل کھول بھی نہیں سکتے وہ جانتے ہیں ان کو کتنا دکھ پہنچ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے نیک بنا دے اور آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے ہمارے بچوں کی اچھی تربیت فرما دے جو کوشش کوشش ہمارے بس میں ہے ہم وہ کوشش کریں اور پھر ان بچوں کے لیے دعا مانگیں پنجابی کے اشارے ممکن ہے آپ سمجھ تو نہ سکے لیکن اس موقع پر پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے پڑھنے والے نے کہا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشک پاوے مالی دا کم پانی دینا پاوے یا نہ لاوے کہ مالی کا تو یہ ہوتا ہے وہ بھر بھر کے پانی کی مشکیں پودے میں درختوں میں ڈال رہا ہوتا ہے اور درخت پہ پھل لگانا یا نہ لگانا یہ تو مالک کی مرضی ہوا کرتی ہے تو یہ چھوٹا سا بچہ پودے کی مانند ہے تربیت کا پانی بر بر کے مشکیں ڈالیے اور پھر اللہ سے دعا کیجیے اللہ میں نے دوڑ دوڑ کے مشقیں بھری پانی پودے کو دیا مگر مولا پھل لگانا تو تیرے اختیار میں ہے لاوے یا نہ لاوے اللہ اس کو پھل لگا دینا اخلاق کے پھل لگا دینا اچھی عادات کے پھل لگا دینا تاکہ میرے بچے معاشرے کے اندر نیک انسان بن کر زندگی گزاریں اللہ تعالی ہماری اولادوں کی اچھی تربیت فرما دے آخر العالمین